دوسرے پارے کا آغاز ہے اشارت فرمایا سَيَقُولُ السُّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ ان قریب بے لوگ کہیں گے مَا وَاللَّاہُمْ کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا عَن قِبْلَتِهِمُ اللَّتِ ان کے اس قبلے سے کانو علیہا جس پر وہ پہلے تھے عایت کریمہ کا شان نزول تحویل قبلہ کے بعد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکئی مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے بیت اللہ ہی قبلہ تھا اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرتے رہے اور جب عقید جہاں صلی اللہ علیہ ول وسلم پر یہ حکم نازل ہوا اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے اور مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا تو اس موقع پر یہ آیت قریبا نازل ہوئی اور قرآن معریف و حمید نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ بے وقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے اور پوچھیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس قبلے سے ہٹا کر اب دوسرے قبلے کی طرف مسلمانوں کو کس نے لگا دیا قل اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے ہمیں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے یادی میں وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سناتے مستقیم سیدھے راستے کی طرف یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اس کا فرما بردار بنا دیا بندے کا کام عمل کرنا ہے بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں وکلا لکھا اور اسی طرح جالنا تم امتوں ہم نے اے مسلمانوں تمہیں سب سے افضل امت بنا دیا ریتکون شہدا الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امت کی گواہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء علیہ مسلاطو و سے اللہ تبارہ و وضاحلہ فرمائے گا کیا آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے وہ علیم ہے خبیر ہے اس کی مشیت وہ سوال فرمائے گا انبیاء علی مسلات و عرض کریں گے اے مالک و مولا ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے اور انہیں ہدایت دی لیکن یہ کافر ایمان نہ لائے اس موقع پر کفار اس بات کا انکار کریں گے اور وہ کہیں گے نہیں یہ ہمارے پاس نہیں آئے اللہ تعالی انبیاء علیم السلاۃ سے فرمائے گا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے نیک لوگ انبیاء علیم السلاۃ والسلام کی نبوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے پر گواہی دیں گے ان انبیاء کی امتیں یہ اعتراض کریں گے مالک و مولا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے انہیں کیا پتا کہ یہ نبی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے اللہ تبارہ کو بتا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا اور تم نے کیسے گواہی دی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارز کرے گی اے مالک و مولا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں معلوم ہوا کہ ہر نبی نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا کم شہیدہ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب پر گواہ ہوں گے واقعد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ عرض کریں گے مالک و مولا میری امت نے درست گواہی دی اور یہ انبیاء علیہم وسلاۃ وسلام گئے تھے مگر ان کی قوم راہی ہدایت پر نہ آئے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نے جب یہ کہا تو دوسری امتوں نے اعتراض کیا یہ تو ہمارے بعد آئے تھے انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرے گا محدسین اور علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں آج کوئی حضور کے مقام کو مانے یا نہ مانے کل بروز قیامت ہر کوئی حضور کے مقام کو تسلیم کر لے گا وما جان قبل علیہ اللہ علیہ علما اور ہم نے یہ قبلہ بیت المقدس جو پہلے بنایا تھا یہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کریں میں يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون رسول کی پیروی کرتا ہے قلیبوں عَلَىٰ عقیبی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جاتا ہے یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ قبلہ تھا تو مدینے میں سترہ ماہ اور تین دن کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا تو فرما اس کی حکمت یہ ہے کہ اب بیت المقدس قبلہ ہوا تو جو رسول اللہ کے فرما بردار ہیں رسول اللہ نے حکم دیا تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے جب حضور نے حکم دیا تو وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہے اور کون حضور کا فرما بردار نہیں ہے اور صحابہ کرام علیہ مریدوان نے تو حکم کا بھی انتظار نہ کیا بنی سلمہ کی مسجد میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے ظہر کی نماز کا وقت ہوا ظہر کی نماز آپ نے شروع فرمائی اور دو رکعتیں مکمل فرما لی تیسری رکعت میں تھے اور تحویل قبلہ کا حکم آیا قبلہ چینج ہو گیا تو قبلے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرف اس وقت ہمارے یہاں خانہ کعبہ کا رخ ہے اس کے اپوزٹ رخ پر بیت المقدس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں حضور آگے ہیں حضور کے پیچھے صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کے پیچھے خواتین نماز ادا کر رہی ہیں قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے آپ نماز کے دوران چلے اور چل کر سب سے پچھلی صف میں آ سب سے پچھلی سب کے بھی پیچھے آ گئے اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا صحابہ کرام نماز کے دوران حضور کو دیکھ رہے حضور نے یہاں سے چلنا شروع کیا صحابہ کرام حضور کی طرف اپنے رخ کو پھیرنے لگے اور جیسے جیسے حضور چلتے گئے صحابہ کرام علی مردوان اسی کی طرف اپنا رخ پھیرتے رہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آ کر آپ نے اپنا رخ خانہ کابہ کی طرف کر دیا تو تمام صحابہ کرام کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا یہ <تصفيق> نماز کے دوران سارے معاملات ہوئے لیکن ایک مسئلہ ہوا کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی اس وقت عورتیں جماعت سے نماز پڑھا کرتی تھی تو صحابہ کرام جو مرد تھے وہ آگے تھے عورتیں پیچھے تھیں اب معاملہ یہ ہوا کہ عورتیں آگے آ گئیں اور مرد پیچھے آ گئے اور شریک فائدہ یہ ہے کہ مردوں کا آگے ہونا ضروری ہے تو عورتیں پھر اب چل کر پیچھے گئیں اور مرد آگے آئے یہ سارے معاملات نماز کے دوران ہوئے یہ چونکہ حضور کی اتاق اور اللہ کی فرما برداری میں یہ معاملات ہو رہے تھے تو نہ تو حضور نے کسی کو نماز کا یہ حکم دیا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی بلکہ سب کی نماز جاری رہی اور نماز مکمل اسی طرح فرمائی گئی آج یہ مسجد موجود ہے اور جس کا نام ہے مسجد قبل تین دو قبلوں والی مسجد جس میں دو رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں اور دو رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی اشاد فرمایا کہ یہ قبلہ اس لیے بیت المقدس رکھا گیا تاکہ ہم ظاہر کریں کون رسول اللہ کا فرما بردار ہے اور کون رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ ان کا انت لا قبی فرمایا اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا ضرور بھاری بات ہے کہ پہلے بیت اللہ کی طرف پھر سترہ مہینے تین دن بیت المقدس کی طرف پھر بیت اللہ کی طرف تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک عام انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں مگر اللہ کے معنی مگر حض اللہ ان لوگوں پر کسی قسم کی کوئی یہ بات بھاری نہیں حض اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں ہمارا رب جو حکم دے ہم اس کے حکم پر اپنی گردن جھکانے والے ہیں ایمان حکم اور اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا یہاں ایمان سے مراد نماز ہے لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں تو پچھلی نمازیں کیا دوبارہ پڑھنی ہوں گی فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا وہ نمازیں ہو گئیں ان نمبح بن ناصل رعوف رحیم اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رعوف مہربان رحیم رحم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ بیت المقدس کے قبلہ چینج ہو جائے گا آپ وہی کا انتظار کرتے اور انتظار وہی میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے قرآن مجید فقان حمید نے اس ادا کا ذکر کیا قد نو تقلو بج ہی کا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے اس بار بار اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان کی طرف بار بار کیوں اٹھتا اب وہی کا انتظار کرتے اور یہ ایک شوق کی کیفیات تھی کیونکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ شریف بن جائے فلاں قبل تن پس ضرور ب ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف تر جسے آپ چاہتے ہیں جی ہم بیت اللہ قبلہ بنا دیں گے یہ نہیں فرمایا ہم ضرور ب ضرور اس قبلے کی طرف آپ کو کر دیں گے پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے جس میں آپ کی چاہت ہے ولا سو فیور گی کا رب کا فتح میں فرمایا اور ضرور قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اگر کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے اور شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو کر یہ کہے کہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسے کا جواب یہ ہے کہ حضور کے چاہنے سے قبلہ چینج ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شان آپ ملاحظہ کیجیے ساری کائنات اسی تمنا میں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے رب العالمین فرماتا ہے سعف یوتی ربو کا فتر اما اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے فول وج ہت المسد الحرام بس آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے یہ آیت نماز کے دوران نازل ہوئی اور آپ نے اپنا چہرہ انور مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا فحيث ما كنتم فوالوا وجوهكم شطرا اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں تم اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف ہی رکھو نماز کے دوران وا ان الذین اوتوالکتاب اور بیشک اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حق ان کے رب کی طرف سے ضرور جانتے ہیں بیشک یہ قبلے کا پھیرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ قبل قبلتین ہوں گے دو قبلے والے ہوں گے تو یہ بات تو وہ مانتے ہی تھے اب انہیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کوئی سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا مگر زد کا کوئی علاج لوگوں کے پاس نہیں وَمَ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی ان کے کاموں سے بے خبر نہیں وہ با خبر ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ أُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ ماں مَا تَبِعُوا تک یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے اور دلائل مانتے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ کیوں ہوا فرمایا گیا اور اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آؤ ما تاب قبلا پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ضد ہے ان کی تورعت میں ان کی انجیل میں یہ بھی نشانی موجود ہے کہ یہ نبی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اب نہ ماننا صرف ضد ہے اور ضدی شخص کے سامنے جتنے دلائل دیے جائیں وہ یہی رٹ لگاتا ہے میں نہ مانوں وما ان تب تاب عائق ہوں محبوب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں یعنی یہودی اور عیسائی اب یہ نہ خیال کریں کہ بیت اللہ سے اب دوبارہ بیت المقدس قبلہ کبھی بنے گا اب تا قیامت بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا وما بہادوم بتاب عین قبلہ کا اور یہ پہلے کتاب آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے یوں تو دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں مگر یہودی مغربی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں والا انبا دن علم سننے والے علم آ جانے کے بعد اگر تو نے ان یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی ان کا عید المین و بے شک اس وقت تو ضرور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائے گا اللہ دین آتاب یا ہو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں کما یا ریفون جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کسی کے سامنے کسی کا بیٹا آ جائے تو اسے یہ بالکل شک نہیں رہتا کسی قسم کا اسے سوچنے کی بھی حاجت نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشانیاں اس قدر طور تو انجیل میں تھی کہ نبی آخر و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے بعد ذرہ برابر بھی یہ شک باقی نہ رہتا اور ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا کہ یہ نبی آخر و ہی ہے حضرت عبداللہ اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مدینہ منورہ میں جب حضور کی آمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سب حضور کی زیارت کے لئے پہنچے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی آپ حضور کی بارگاہ میں آئے آتے ہی آپ ایمان لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو یہ نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے کسی قسم کا کوئی شک باقی ہی نہ رہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان یہودیوں عیسائیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے لائک تمون الحق ضرور وہ حق کو چھپاتا ہے وہ ہوم یا کہ وہ جانتے ہیں الحق رب حق آپ کے رب کی طرف سے ہے فلاں <الْمُمْتَرِينَ> کے دن مفسرین فرماتے ہیں یہاں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے کو ہے پس اے سننے والے اور شک میں مبتلا نہ ہو